کوئی تو ہے جو نظام ہست بجن سے انسان پھر سنو انسانو تحقیق تم بعد اس دنیاوی زندگی کے بعد لا میتون پھر تم سارے پیر فقیر نبی ولی کیا بن جاؤ گے میت بن جاؤ گے پھر میتی رہو گے پھر زندگی نہیں رہے گی سما ان پھر تم سارے کے سارے دن قیامت کے زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے دن قیامت سے پہلے پھر موت, موت ہوگی زندگی نہیں ہوگی والا قد خلق نہ دلیل, <تصفح> دلیل اکلی <تصفح> <تصفح> خارج کیا جاتا ہے کہ جو میں ملی تو بات تو سوات یہ ہے نا کہ جن سے انسان کو جب خطاب کیا جاتا ہے تو جو حکم لگایا جاتا ہے اس حکم میں تمام جن سے انسان شامل ہوتے ہیں یہاں حکم لگایا جا رہا ہے وہاں حکم نہیں یا دکھائیں آپ حکومت کہاں ہے بس مطلب یہ ہے کہ اب سوال ہو سوال کرنے والا واقعی اندھا ہوتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا جواب کیسے ہو ہوں میاں جب خطاب جنس کو ہو اور اس پہ حکم لگایا جائے تو اس خطاب کا مقصود بھی چونکہ حکم ہوتا ہے اس لیے اس سے کوئی مستثنا نہیں ہو سکتا جب حکم نہ ہو صرف خبر ہو اس سے استثنا ہو سکتا ٹھیک ہے چلو آپ کے جاتے ہیں کہ نہیں اصل دیکھنا ہے کہ بے ست کا معنی کیا ہے بیس کا ماننا میتون کے مقابلے میں ہے کہ نہیں تو پھر تقسیم کرنے والا کافر نہ ہوگا میتون کے مقابلے میں کیا ہے تو بسون تو بسون اور میت کے درمیان کوئی فکر نہیں ہے فاصلہ نہیں ہے جس طرح حق و باطل کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں کافر اور مومن کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں مشرق اور مسلم کے درمیان فاصلہ نہیں <تكتشفان> اسی طرح میتون اور تو فاصلہ نہیں جب فاصلہ نہیں ہے تو بالمقابل ہوئے زدان دمیان دو ہو جائیں تو دو کٹھی نہیں ہو سکتی یا موت ہوگی یا حیات ہوگی اس لیے سوال کرنے والا بھی اسلام سے نکل جائے گا <تصفى> <تصفان> <تصفان> <تصفان> وال خلق نا تیسری دلیل دوسری دلیل, دلیل, دلیل اکلی وال خلک نا فوک سبا ترا کا بات ہے بنائے ہم نے اوپر تمہارے تمہاری مسلط کے لیے سبا ترائے کا سات قسم کے راستے آسمانوں کے وما پناہ انل خلق گا فلیم نہیں ہم اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق سے بے خبر ہمیں ان کی ضرور اگر پیدا کر سکتے ہیں تو ان کی ضروریات کا بھی ہمیں علم ہے کہ کون کون سی ضرورت والا شخص ہے اس لیے یہ نہیں کہ ہم پیدا کرنے والے تو ہوں ہم جب ان کو ضرورت پڑے تو ہم کہیں جاؤ پتو کی قبر پہ جا کے اسے مانگ لو یہ اس کا وسیلہ بنا کے لے آؤ اگر ہم نے بنایا ہے بغیر وسیلے کے تو دیں گے بھی رزق تو بغیر وسیلے کے دیں گے وسائل کی ضرورت نہیں ہے وہ ما کنہ انل خل ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے خود نقشہ کھینچا ہے تو کسی واسطے کے بغیر کھینچا ہے اب ہم ان کو روزی رسانی کے لیے ہم وسائل تلاش کرنے کا حکم نہیں دیں گے وہ انزل نامن سمائے سات آسمان وہ انزل نامن سمائے اتارا ہم نے آسمان سے پانی بے قدر پورے اندازے کے مطابق نہ تھوڑا نہ کم نہ زیادہ فِي پھر ٹھہرا دیا ہم نے اس کو زمین میں اگر ہم نہ ٹھہراتے وہ ان لا جہاد بھی لگا دے تحقیق ہم اوپر لے جانے پانی پہ بھی قادر تھے مگر ہماری رحمت یہ ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی برسا کے پھر زمین میں ٹھہرا دیا ہے اگر ہم چاہتے تو اوپر سے زمین پہ لائے تھے زمین کو حکم دیتے وہ گھٹ پھر جاتی اور پی جاتی نہ مگر ہم نے کیا کرنا تھا انشا انا لکمبی جنات پھر پیدا کیا ہم نے تمہارے لیے بھی اس پانی کے ذریعے باغات کے انگوروں کے تمہارے لیے بھی اس کے بڑے بڑے فواق یا کثیر ہیں بہت سارے وہ میں نہاتا کو سے تم کھاتے بھی رہ جاتے ہو وہ شاہجہ رہتا جو باغات کے علاوہ ایک درخت اور بھی ہم نے پیدا کیا ہے تخر جو بن تو سینا جو نکل رہا ہے تو پہاڑ سے جو تور پہاڑ سینا آ بڑا خوبصورت پہاڑ ہے ایک درخت اور بھی ہم نے پیدا کیا ہے تخر جو بن تور سینا آ جو نکل رہا ہے تور پہاڑ سے جو تور پہاڑ سینا ہسنا آ بڑا خوبصورت پہاڑ ہے کام آتا ہے اور اس کے پھل بھی کام آتے ہیں اور اس کا روغن بھی کام آتا ہے وہ ان لکم فل انام لائی اور تاقیق تمہارے لیے تمہارے ڈنگروں میں لائی بورا البتہ بہت سارے سبق اگر سیکھنا چاہو تو نسکی کم نما فی بتون دودھ پلاتے ہیں ہم تم کو اس سے جو ان کے پیٹوں میں آئے والا کمفی یا منافیو اور تمہارے لیے بیچ ان کے بہت سارے نفے نہاتا کلو ان سے تم کھاتے بھی رہ جاتے ہو الحا وا لل پھول کے اوپر ان جانوروں کے وہ لل کے اور کشتیوں پہ تم لادے جا رہے ہو سواری کر کے چلتے ہو ولاکت ہی دلیل نکلی علیہ اسلام سے قسمیہ بات ہے بھیجا ہم نے نوح کو طرف قوم کے کہنے لگے ہو قوم اللہ کی عبادت کرو نہیں ہے تمہارے لیے کوئی اللہ کے بغیر کوئی اللہ افلا تت اللہ کی مار سے بچنا نہیں چاہتے ہو تو قال الما کہنے لگے دھنیہ پنے لوگ بھرے پیتے لوگ سرمایہ دار لوگ قال المالا کہنے لگے پیٹ بھرے لوگ وہ جو جنہوں نے کفر کیا تھا ان کی قوم سے کہنے لگے خبردار اس کو نہیں ماننا ماح اللہ بشرم مسلو کم نہیں ہے یہ مگر انسان ہے تمہاری طرح کا خواہ مخواہ اس کا ارادہ یہ ہے کہ فوقیت حاصل کرنا چاہتا ہے تم پر یا تو تم پہ بڑا بننا چاہتا ہے کہ میں اتنا بزرگ ہوں کہ میری کلام اللہ سے ہوتی ہے ولو اللہ اگر چاہتا اللہ تو اتارتا فرشتوں کو ما سمینا نا ہم نے نہیں سنا کہ کوئی بشر رسول ہو فی الاولین اپنے اکابرین جو پہلے گزرے ہیں کسی بزرگ نے بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کا رسول بشر ہوتا ہے جتنے بزرگ آئے ہیں ہمارے سب یہی کہتے تھے کہ جو اللہ کا ہوتا ہے نا نبی وہ اللہ کے نور سے نور جدا ہوتا ہے یہ برزوں والی بات بالکل اچھی ہے انہوں والی رجل بحی جنہ نہیں ہے یہ یہ تو صرف ایک مرد ہے بہی جن جس کو جنون ہے جنوں کا سایہ اس پہ پڑ گیا یا مجنون اس پہ جادو ہو چکا ہے فتح ربصو رب بہی ہتھی او مارکا انتظار کرو مشرکو بھائیو فتح رب بسو بھی انتظار کرو ہتہ ہی ایک مقرر وقت تک کے لیے یہ بالکل نعوذ باللہ یہ ختم ہو جائے گا آل رب سرنی اس وقت کہا اسلام نے او میرے رب میری امداد کرو بس اس کے جنہوں نے جھٹلا دیا اب تو بچہ بچہ گلی کوچے میں مجھے جھوٹا جھوٹا کہنے کے الاپ رہا ہے نہ او حینا نا الہی ہم نے طے کر کے بھیجا اس کی طرف وہی کی ہم نے اس کی طرف انسن کسائن علیہ حکم نا الہ ہم نے طے کر کے فیصلہ حکمن ان کی طرف یہ بھیجا کہ اس نائل فل کب آینا تیار کرو کشتی کو ہماری نگرانی میں اللہ نے نا ہماری نگرانی میں کشتی تیار کرو وہ اور میں جس طرح کہتا جاؤں تمہیں وہی کے ذریعے اسی طرح بناتے جانا فیضا جا امرونا بس جس وقت آن پہنچا ہمارے غزب کا معاملہ و فارت تنور اور جوش مارا ہمارے عذاب کے تنور تن نے فصلو خفیہ میں نے کہا فصلو کفیہ پس سوار کر لے چڑھا لے بیچ اس کشتی کے من کل زوجین ہر ضروری جانوروں کے ہر قسم کے زوجین سنین دو قسم کے جوڑے یعنی ایک نر اور ایک مادہ زوجین سنین دو عدد نئے نے دو عدد زوجین جوڑے دو عدد یعنی ایک نر اور ایک مادہ کا دلالت کرتا ہے جوڑے جو جو ہے دو عدد پر دلال کرتا ہے عدد پر پر نہیں ہے دو پر دلالت کرتا ہے زوجین اور جو عدد پر نہیں کرتا کیونکہ زوجین جو ہے وہ قسم پر بھی بولا جا سکتا ہے عدد پر بھی بولا جا سکتا ہے برتوے پر بھی بولا جا سکتا ہے درجے پر بھی بولا جا سکتا ہے ہاں ایک تو چیز نہیں اس نین کی تعیین اس لیے ہے تاکہ عدت پہ آ جائے وا احلاکا اپنے اہل کو بھی چڑا لے الا من سبق عليه القول منهم سوائے ان کے جن پہ گزر چکا ہے اس پر بول میرا منہم ان میں سے اشارہ کیا کہ اپنے لڑکے کو نہیں چڑھانا اور اپنی بیوی کو بھی مگر مبہم رکھا معاملے کو بلا تو خاطب ایک وعدہ مجھ سے کر لے او میرا پیغمبر نہ سفارش کرنا مجھ سے بیچ ان لوگوں کے جنہوں نے شرک کیا ان مور کیونکہ وہ غرق ہو چکے ہیں گویا کے ان کے لیے طے ہو چکا ہے کہ غرق ہو جائیں گے فی رستا مما کر الفول کے پس جب ترابر ہو جائے تو اور تیرے ساتھ والے کشتی پہ اس وقت کیا کہنا اس وقت کیا کہنا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہنا الحمد للہ تمام کار سازی کی سفتیں اس ذات کے لیے نجانا جس نے نجات دی ہم کو قول ظالموں سے اور جب اترنے کا موقع ہو اس وقت یہ کہنا رب انزلنی وانت خیر المنزلین اے میرے رب اتار مجھے اتارا جانا بڑی برکت والا کیوں تجھ تیرے جیسا کوئی اتارنے والا خیر آفیت کے ساتھ کوئی انفی زال کل آیات تاکی کی جس کے بہت ساری نشانیاں ہیں رسولوں کی صداقت کی وہ نکن <لَمُبْتَلِين> پکی بات ہے کہ ہم رسولوں کے ذریعے لوگوں کو ازمایا کرتے ہیں ہاں نئی جگہ پہ جو آدمی جائے وہاں اگر یہ پڑھے نا رب انزلنی منظل مبارکن تو خیر و وافیت کے ساتھ لوٹے گا وہاں نقصان کوئی نہیں ہوگا اس کا ارسل <غَيْتا> نئی جگہ پہ اترنے کے لیے حضرت کو کہا گیا تھا نا اس لیے معلوم ہوا نئی جگہ پہ تجربہ بھی ہے اولیاء اللہ نے تجربہ بھی کیا ہے علماء کرام نے کہ نئی جگہ پہ جب مواحد آدمی جا رہا ہو ہو خالص موحد نسل کی طرح یہ نہیں آدھاتی تر آدھر بٹیر نہ ہو مشرقوں کی زبیہ کھانے والا مشرقوں کے ساتھ رشتے کرنے والا ان کی جنازے پڑھنے والا ان کی امامت کرنے والا امام المشرقین ایسا نہ ہو ہو مبہد جب نئی جگہ پہ جائے گا انشاءاللہ سارے کے سارے چاہے کافری وہاں کیوں نہ ہوں گے خیر و آفیت کے ساتھ لوٹے گا اس کو گزند کوئی نہیں آئے گا فارسل نافیم رسول باقی وہ دعائیں جو ہیں حفاظت والی وہ الگ ہیں رسول دلیل نکلی دومن اس کے بعد وہ تو ختم ہو گئے نا اس کے بعد اٹھان دی ہم نے ان کے بعد دوسرے طبقے کے لوگوں کو کرنن نقرین دوسرے طبقے پہلا طبقہ تو ختم ہو گیا طوفان میں طوفان نو کی پیٹ چڑھ گیا اور اس کے بعد دوسرے طبقہ والے لوگوں کو ہم نے, پھر اٹھان دی نشات من نشات دی ہم نے ان کے بعد کرنن آخرین دوسرے طبقہ کے لوگوں کو نئے لوگ پیدا کیے بس بھیجا ہم نے بیچ ان کے رسول ان میں سے انہی کے اندر سے آیا تھا کہنے لگا او عبد اللہ مالک غیر افلا تک ہو حیا نہیں کرتے شرم کرو بچو وہ کال الملو من قوم ہل کا فرو تو کہنے لگے وہ بھرے ہوئے لوگ اس کی برادری سے جو کافر تھے جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آخرت کی ملاقات کو وہ اب طرف نہ دنیا اور ایش عیش دے رکھی تھی ہم نے ان کو حیاتی دنیا میں عیش و عشرت نے ڈوب چکے تھے وہ اتنے مالدار ماں اللہ بشروم نسل نہیں ہے یہ مگر یہ تو بشری ہے تمہارے جیسا کھاتا ہے جیسے تم کھاتے ہو پیتا ہے جیسے تم پیتے ہو اور سن لو اتا تم بشر اگر آپ جیسے بشر کی تم نے اطاعت کی اطاعت کا کیا مانا بات مان لی اطاعت کا معنی ہوتا ہے بات ماننا آپ جیسے بشر کی بات تم نے مان لی اور تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ واقعی بشر تو ہے پر رسول ہے تو پھر ان کو خاص رول پھر تم نرے خسارے میں ہو جاؤ گے اللہ اس مقابلے میں فرمایا ولین اتا تم ان کو اگر تم مشرقوں کی بات مان لی تو پھر تم بھی کیا بن جاؤ گے مشرق کہتے ہیں اپنے مشرقوں کو کہ تم نے اگر اس بشر رسول کی بات مان لی تو خاص ایرون ہوو گے اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں کو تم نے اگر مشرق کی بات مان لی تو تم بھی مشرق بن جاؤ گے ایادو کم ان کم ازا متم واہ واہ کیسا رسول ہے کیا یہ دھمکی دیتا ہے تم کو ایا کیا دھمکی دیتا ہے تم کو کہ تم جب مر جاؤ گے اور ہو جاؤ گے مٹی اور ہڈیاں بن جاؤ گے انکم مخرجون تحقیق تم نکالے جاؤ ہائے ہاتا ہائے ہاتا توبہ توبہ توبہ باودا بڑی دور کی بات ہے لما تو ادون اس کے جس کا تم وعدہ دیے جا رہے ہو تمہیں جو کہتا ہے کہ دوبارہ مرنے کے بعد زندہ اٹھائے جاؤ گے بالکل غلط بات ہے ان حیا اللہ تو نہ دنیا نہیں ہے یہ مگر صرف دنیا کے ہی آتی ہے مرتے ہیں ہم یہیں زندہ رہتے ہیں ہم یہیں اور ہم قتل اٹھائے نہیں جائیں گے ان ہوا اللہ رجترا اللہ کا نہیں ہے وہ رسول مگر ایک ایسا مرد ہے جو جھوٹ باندھتا ہے اللہ پر گڑ کے لے آتا ہے اللہ پر جھوٹو بے موم اور کہ نہیں ہم اس کو ماننے والے اس وقت اللہ کے پیغمبر نے کہا رب سوری بے ماں اللہ میری امداد کیجیے بے ماں بدی وجہ کے کزبن انہوں نے جھٹلا مجھ کو کالا کلیل پہ ہن اس وقت اللہ نے جواب دیا آن ماں ان مدت ان ما کہ اے میرے پیغمبر تھوڑی سی مدت کے بعد بس ضرور یہ ہو جائیں گے شرم سار ان کو تباہ کر دیں گے بس پکڑ لیا ان کو چیخ نے بالحق واقعی طور پر بس بنا دیا ان کو ان خسو خاشاک بنا دیا قوم ظالمین سو دور ہو دور ہو کے رہوں ظالموں کی قوم سے دوری ہو تباہی بربادی ہو ان ظالموں کے لیے سما انشاہ من بادم قرون آخری پھر اٹھان دی ہم نے ان کے بعد دوسرے طبقے کے لوگوں کو جو اپنے اپنے وقت پر پھر وہ بھی ہلاک ہو گئے ماں تصوتن اجلحہ ماں تصب کو من امتن اجلا نہیں آگے نکل سکی کوئی امت بھی اپنی مدت ہلاکت حلاق سے اجلاح اپنی مدت ہلاکت سے ماں تاخیر اور نہ ہی کوئی پیچھے کھسک سکتا ہے ذم ارسلنا رسولنا تتر پھر دلیل نکلی تمام رسولوں سے اجمال لی پھر بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کو تترا مسلسل ہوا۔ جب کبھی آیا کسی امت کے پاس اس کا رسول تو جٹلا دیا انہوں نے اس کو باز ہم نے بھی پیچھے لگا دیا بعض کو بعض کے پہلے بعض کو ہلاک کیا پھر بعد والوں کو ہلاک کیا پھر بعد والوں کو ہلاک کیا وہ بھی مسلسل جٹھلاتے رہے ہم بھی مسلسل ہلاک کرتے رہے فتبہ انا باز ہم. ہم بھی مسلسل آتے رہے بعض کو بعض کے ذریعے ہلاک کرتے رہے وجہ اللہ ہم اور اس طرح ہم نے ان کو افسانہ بنا کے رکھ دیا احادیثہ فبعد لقوم لا يؤمنون دوری ہو اللہ کی رحمت سے یعنی لانت ہو ایسی قوم کے لیے جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اب پھر دلیل نکلی چوتھی موسی علیہ السلام سے پھر بھیجا ام نے موسی اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیاتیں دیکھے کے وسلطان مبین اور حجت واضہ دے کر ال فرعون فرعون کی طرف اس کے سرداروں کی طرف فاستكبرو وہ آ کر گئے اور قوم کہنے لگے اچھا کیا مان جائیں ہم دو بشروں کو جو ہماری طرح کے بندے ہیں حالانکہ برادری ان کی ساری کی ساری ہمارے پوجنے والے ہیں زلی ہمارے خدمت ہیں اس کی برادری بنی اسرائیل اور یہ بڑے بن کے آ ہیں ہیں پت دیا انہوں نے ان دونوں کو اور ہو گئے آخرت میں منل محل کی آخر کار ہلاک ہو گئے ولقد موسل کتاب پھر دلیل نقلی خدا کی قسم میں دیا ہم نے موسا کو کتاب تاکہ وہ ہدایت کی پٹڑی پہ آ اور بنایا ہم نے عیسا بیٹے مریم کو اور اس کی ماں کو آیت اپنی قدرت کی نشانی اور ٹکانہ دیا ہم نے دونوں ماں بیٹے کون ایک اونچی سر جگہ پر ذات قرارن و مئی جو سر سبز شاداب بھی تھی وہ مئین اور ٹھنڈے پانی والے بھی تھی اونچی جگہ رب اونچی جگہ ربوت ذات قرار بہترین ٹھہرنے کے قابل جگہ وہ مین جہاں پانی کے چشمے تھے ٹھنڈا پانی یہ علاقہ شام میں ہے پہلے حضرت شیاتی جو تھے نا یہودی قسم کے ان کی اکساہٹ سے مائی صاحبہ نے محسوس کیا تھا کہ ظالم بادشاہ جو ہے یہ میرے بچے کو قتل کروائے گا مصر چلے گئی ظالم بادشاہ جب مر گیا بلکہ مارا گیا تھا تو اس وقت پھر شام کے علاقے میں آ گئی یہ وہ علاقہ ہے جس کو ذات ربوتن ذات قرارن و ذات معیم بہترین سبز و شاداب جگہ وہاں پھلے پھولے یا یو ہر رسول ہوں اے سادی ماں ہے نا بڑے ہویا یہ آپ کہتا ہے نا یہ برزا قادیہ نے ان اللہ یہ اللہ اللہ نے تین مرتبہ میرے ساتھ جمع کیا ہے میں جائے غلازت بھی ہوں یعنی مجھے حیض بھی آتا ہے یہ سور کا بچہ ہر چیز ہے یا یو ہر رسول نکلی دلیل, دلیل ششم اے میرے رسول کلو منت طی کھایا کرو طی بات چیزیں کھایا کرو عمل و صالحن طیبات کھاؤ گے اس کے بعد عمل اچھے کرو تب آپ کے عمل قبول ہوں گے اگر خباعث کا استعمال آ گیا تو عمل کرنے کی کوشش نہ کرنا عمل کرنے کی کوشش نہ کرنا بلکہ ادھر آنے کی کوشش نہ کرنا عمل اچھے تب کرنا اگر یہ یقین ہو کہ ہم جو خوراک کھا رہے ہیں وہ طیب ہے خبیص ملنی. نہیں ہے معلوم ہوا مشرقی کی یا کھانے والے کی عبادت قبول دیکھ لو مشرق خبیس نہیں یعنی خبیص الروحانیت ہے نا خبیصل یاد تو نہیں خبیص روحانیت ہے جب ذبح کرتا ہے تو اس روحانیت خبیس کا اثر اس مذبوحہ پہ پڑتا ہے اس لیے اس میں خباست آتی ہے غیر اللہ کی نیاز ہو یا کولخانی کی ہو غیر اللہ کی نسبت جس غذا کی طرف بھی ہو جائے چاہے وہ قلخانی ہے تیجا ہے چالیہ ہے اکی ہے رجب کی بارہویں ہے رجب کی تیئیس ہے یا محرم کی دسویں کا ہے یا ٹونے تپلے ہیں یا درباروں پہ ہیں نیازے ہیں گیارہویں ہیں گیارہویں ہیں کی زبیہ ہے جس میں بھی خباس آ گئی خباس والی چیز مسلمان کھائے گا تو اس کی عبادت قابل قبول اس لیے پہلے حکم دیا کھاؤ ستھری چیزیں وہ عمل و اب عمل اچھے کرو انی بیما تمل علیم جو کوئی تم کام کرتے ہو میں جانتا تو ویسے ہی ہوں آپ کھاتے تو ستھری چیزیں ہیں مگر کہتے ہیں نا کہ آ سنا یعنی کہا تو جا رہا ہے نا امبئی علیہ السلام کو سنایا جا رہا ہے امتوں کو کہ پیغمبر علیہ السلام کو بھی یہ معاف نہیں کہ وہ مشکوک چیز کھا کے اللہ کی عبادت کرے اس لیے یہ گنجائش بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی مشکوک یا حرام یا خبیث چیز کھانے کے بعد بڑے خوشو خوشو کے ساتھ عبادت کرے تو ایک ایک رکعت پہ لاکھ لاکھ لانت ملے گی ہاں اگر سوکھی روٹی کھا کے یا بھوکے پیٹ کر وہ آدمی اللہ کی عبادت کر رہا ہے مگر حرام سے بچ گیا ہے من تک شبہات فقدست او کما کالا رسول اللہ جو شخص شبہات سے بھی بچ جاتا ہے مشکوک چیز سے بچ جاتا ہے نبی کریم فرماتے ہیں اس نے اپنا دین بھی محفوظ کر لیا اس نے اپنی عزت بھی محفوظ کر لی فقدست کما خال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا جناب امت کم امت اندا و اناضئی تمام دلائل کا خلاصہ وہ انحاظ یہ جتنے جتنی ٹولیاں گزری ہیں انحاظ جتنی جماعت گزری ہے امبیا کی یہ امت کم تمہارے بڑوں کی جماعت ہے ہے تو بڑوں کی جماعت مگر امتن واحدہ ایک ہی مذہب متفق تھی یہ جماعت حلال کے علاوہ مشکوک یا حرام یا خبیص کے نزدیک نہیں جاتے تھے وہ آنا رب کم فتح کوں کیا مطلب وہ تمہارے بڑے ہیں میں تمہارے بڑوں کا بھی بڑا ہوں وہ تمہارے بڑے ہیں تمہارا کو خون کا نصب کا حسب کا رشتہ ہوگا وہ بھی اسی مذہب پہ وہاں ربو کو اور میں تمہارا رب ہوں تمہیں میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ یہی صحیح ہے کہ طیب کھانے سے آدمی کا اب عمل قبول ہوتا ہے خبیث یا مشکوک کھانے سے عمل قبول نہیں ہوتا اس لیے فتح اب تم میرے عذاب سے بچ جاؤ فتح امر ہوں پس کاٹ دیا انہوں نے اتفاقی مذہب ان کا بین اپنے درمیان اب پھر فرقے, فرقے ہو گئے مذہب تو تمام رسولوں کو کیا تھا ایک تھا مگر تق امر ہوں امرہم اے امرحم المجما پس کاٹ دیا ان بد بختوں نے کاٹ دیا بد نے امرحم متاف مذہب اپنا بینہم اپنے درمیان زبور ٹکڑے ٹکڑے کر کے کوئی فرقہ کہیں گیا کوئی کہیں گیا وہیں سے یہ ریس پڑی کوئی دیو بندی کوئی بریلوی کوئی چکڑالوی کوئی غیر مجلد اور کوئی بھائی فلانا ہے کوئی ہے کوئی چشتی ہے کوئی شور ہے کوئی قادری ہے کوئی ذکری ہے کوئی اسماعیلی ہے کوئی یمونی ہے کوئی فلاں ہے کو فلاں ہے مختلف فرقے کوئی فرقہ دوسرے فرقے کو مسلمان کہنے کے لیے تیار نہیں ہے حالانکہ اصل میں تو تمام انبیاء بزرگوں والی جماعت ایک مذہب پہ تھی ان کا اتفاق تھا مگر ٹوٹے ٹوٹے کرنے والے دلے بے ایمانوں بے حیاؤں نے انبیاء علیہ والسلام کا متفقہ کا مذہب وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے نام بھی بدل دیے مذہب بھی بدل دیا کل حزب بمولدہم فارہون ہر ٹولی اپنے سامنے والے اس مذہب پہ بڑے وفقتے ہیں اور بڑی فرحت مناتے ہیں ہم, ہیں ہم حق پر ہیں ہم حق پر ہیں ہم حق پر ہیں اللہ فرماتے ہیں تم سارے حق پر ہو تو میرے انبیاء کس مرض کا علاج بن کے آئے تھے ان کا چاہے تم فرقے کے بہت بن جاتے کم از کم مذہب تو ایک ہوتا نا جو تمام علیہ مسلم کا تھا فصر ہوں فی اچھا میرے پیغمبر چھوڑ ان کو ان کی مستی میں حتاہین ایک وقت مقرر تک وقت آنے دے پھر ہم ان کا پورے کا پورا امتحان لیں گے اور ان کو بتائیں گے یا سبو نا ان ماں نبید وہ کیا گمان کرتے ہیں یا کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم امداد کر رہے ہیں ان کی مال اور اولاد کے ذریعے ہائ امداد نہیں کر رہے انما نم نہیں ان لم ہلو ہم ہم ان کو ذرا مہلت دے رہے ہیں امداد نہیں کر رہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری امداد ہو رہی ہے کیوں ہم نے حضرت جی کی گیارہویں بانٹی اس لیے دانے پہلے سے بھی زیادہ ہو گئے ہم نے حضرت گنجے شاہ کا وہ پاؤں جو ہے نا اس کے حصے کا ایک پاؤں رکھا اس لیے اب ہمارا بچڑا بھی ہے ٹھیک ہو گیا ہماری گائے بھی دودھ بڑا دینے لگ گئی ہے ہم نے یہ کیا وہ کیا ہم بڑے مقبول ہیں جو جو اللہ نے زیادہ رزق دیا وہ تو, تو زیادہ شرک کرتے گئے ال چرخے وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم امداد کر رہے ہیں ان کی مال کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے اور نئی نئی نسارے لہم فل خیرات جلدی کر رہے ہیں ہم لہ کے لیے فل خیرات اچھا اچھا مال دینے میں جلدی ہم کر رہے ہیں کہ کہیں وہ ہماری طرف آنے کا ارادہ نہ کر لیں کیوں؟ جب آدمی ایک مرتبہ زد کرتا ہے تو پھر اللہ کریم اس کو ادھر ہی لگائے رکھتے ہیں کہ ادھر نہیں آئے پا ادھر آ نہیں سکے گا ایک وقت ہوتا ہے اللہ بلاتا ہے کہ آ جاؤ جب آدمی زد کرتا ہے تو پھر وہ آنا چاہے بھی تو اللہ اس کو آنے نہیں دیتا اصل بات یہ کہ ہم جلدی جلدی ان کو مال خیرات دے رہے ہیں اولاد تاکہ انہی کے اندر لگے رہیں اور ہمارے پاس آنے کا ارادہ بھی نہ کر سکیں بل لا یشرون اور اصل بات یہ ہے میرے پیغمبر یہ تو ان کے لیے الٹا سزا ہو رہی ہے ان کو مال بھی زیادہ دے رہے ہیں اولاد جائیداد بھی زیادہ دے رہے ہیں اس لیے لا یشرون یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمارے لیے تو یہ الٹا نقصان دے ہے کہ ہمیں اللہ کریم اتنا مال دے رہا ہے کہ ہم اسی کے اندر لگے رہ جائیں اور اور کو سوچنے کے عادی بھی نہ بنے ان هم من خشیت ربہم مشفقون تاکی وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے مشفکون ہمیشہ ڈرتے رہ جاتے ہیں تھر تھر کانپتے رہتے ہیں وزین ہوں بے آتے رب یو یہ سارے پیچھے جو گزر چکا ہے نا اس کا ایادہ ہو رہا ہے من خشیت رب اعادہ ایادہ ہم فی صلا خاشعون کا ولزیر ہم بیات رب ہم ایدہ قدفل المومنون کا واللزینہم بے آیات ربهم یومنون وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں واللزینہم بے ربهم لا یشرکون ایدہ اید ای ان اللغو مورزون کا واللزینہ وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے وہ لوگ جو دیتے رہ جاتے ہیں ما آتا جو کچھ دیتے ہیں وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَتُن اس حال میں کے دل ان کے کاپ رہے ہوتے ہیں اللہ کے لیے دیتے بھی ہیں مگر کانپتے بھی ساتھ ہیں کیوں اندراجی او انہیں یقین ہوتا ہے کہ اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں اس لیے ڈرتے ہیں اللہ کے راستے پہ دے بھی رہے ہیں مگر پھر بھی وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ قبول کرے گا یا نہ کرے گا اولا ایک سارے اون فل خیرات یہی لوگ ہیں جو پھرتی دکھاتے ہیں بھلائی کے کاموں میں وہ لہٰ سابقوں میں کہتا ہوں وہی لوگ ہیں لہا بھلائی کے کاموں کی طرف سابقون میدان میں اول نمبر آ رہے ہیں سابقون ہر بھلائی میں دیکھو تو اول نمبر ان کا ہوگا اتنی جلدی کرتے ہیں ہر اچھائی کے کام میں بلحان صاحب جملہ موترزہ ولا نکلف و نفسن اللہ وسا نہیں تکلیف دیا کرتے ہم کسی جی کو مگر اس کی فسط کے مطابق ولا دئینا کتاب ان ینت کو بلحک ہمارے سامنے ایک نوشتا ہے جو ینت کو بلحک جو بولے گا سچ سچ ہمارے سامنے ایک نوشتا ہے ہم نے خود لکھ رکھا ہے اور جس کو علم اللہ کہتے ہیں ولدینہ ہمارے پاس ایک نوشتہ ہے ینت کو بلک جو بولتا ہے سچ سچ وہم لا یزلمون وہ کوئی زیادتی ان پہ نہیں کی جائے گی بلکہ دل ان کے بیچ مستی کے ہیں من آزا اس دن سے ان کو پھیرنے والی وہ مستی ہے ولہم آمال من دون زال کا اور ان کے لیے امال ہیں اس کے علاوہ بھی ہوم لہا وزال مندو نظال کا عاملون ان لمال کے علاوہ اور بھی ان کے امال ہیں جو عمل وہ کیا کرتے ہیں ان کے علاوہ بھی ہتائیزا خزنہ مترفی ہند اذاب حتہ کہ جس وقت پکڑا ہم نے خوش عیش لوگوں ان کے مترفی ہم خوش عیش لوگ ان کے جب پکڑا ہم نے خوش ایش لوگوں کو بلعزاب عذاب کے ساتھ ایزا ہم یج ارون کیا دے ایز آ جاتی اچانک وہ یج ارون چিল্লانے لگ گئے با با کرنے لگ گئے لا تجر اليوما چلاؤ مت اج انکم من لا تنصرون تاکہ تم ہماری طرف سے قطن مدد نہیں کیے جاؤ گے کیوں تاکہ تھی ایت میری پڑی جاتی ہو پر تمہارے اور تھے تم اپنی ایڑیوں کے بل تن کے سون پیچھے لوٹ جاتے تھے ایمان لانے سے مستقبری کیوں نہیں ایمان لاتے تھے اس حال میں کہ قرآن سننے سے تکبر کرتے تھے تم بہی بہی سامرن بہی سامرن اس قرآن پاک کے سامے رن تلاوت کرنے والے محمد کو تہجرون چھوڑ جاتے تھے تم بہی بہی کی زمیر قرآن کی طرف بہی اس قرآن کے ساتھ سام تلاوت کرنے والے محمد پاک کو تہجرون۔ تم چھوڑ جاتے تھے اس لیے آج تمہیں ایڑیوں کے بل یا منہوں کے بل جس طرح بھی ہوگا عذاب چکھنا پڑے گا باں باں کرنے کی ضرورت نہیں افل امید القول زجر جڑکی اب بھی انہوں نے نہیں سوچا الکولہ بات کو یا اس لیے کہ آ گیا ہے ان کے پاس مالم یات یا با ملا جو نہیں آیا تھا ان کے پہلے بزرگوں کے پاس ان کے پاس وہ مال و دولت آ گئی ہے یا ان کے پاس وہ اطلا آ گئی ہے کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا تم بدماشیاں کرو بھی شک جوتیاں چٹخاتے پھرو ان کے بڑے جو تھے ان کو پتا نہیں چلا تھا ان کو پتا چل گیا کہ تم مقبول ہو یا مانا یہ کہ یا ہم یا آ چکا ہے ان کے پاس دولت اتنی جو ان کے بڑوں کے پاس دولت نہیں آئی تھی اس لیے نشے میں مست ہو کے تقزیب کر رہے ہیں ام لمیا رفو یا وہ نہیں پہچانتے اپنے رسول کو پہلے لوگ لہو منکرون پس وہ اس کے لیے انکار کرنے والے ہیں اس لیے ہم یقول جنا یا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مجنون ہے رسول بل جا بالحق کے ان میں سے کوئی بات بھی نہیں میرے پیغمبر اصل بات یہ ہے بل جا احمل بالحق بلکہ آیا ان کے پاس میرا رسول حق سچ کے ساتھ مگر اکثر حق کو پسند نہیں کیا کرتے پاگل کی کی یعنی مختلف قسم کے بکواس کرتے ہیں نا جنب ہاں جنب اس لیے نہیں مانتے ہم یہ ہے اس لیے نہیں مانتے یہ ہے اس لیے نہیں مانتے یہ ہاں جی ولا و حق کو اگر حق بھی ان کے عقیدے کے پیچھے چل پڑتا ولا و حق کو وہ جو کہتے ہیں کہ جی ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ ہم فلاں قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے اندر سے ٹو ٹو کی آواز آتی تھی اور ایک قبر کے پاس سے گزرے اندر سے تورات پڑھ رہا تھا قرآن پڑھ رہا تھا اور فلاں جگہ پہ آئے جنگل میں درخت کاٹنے لگے تو درخت سے آواز آئی اون ہوں اون ہوں مت کاٹو بادشاہ یہ آوازیں بھی آتی ہیں بزرگ قبروں سے بھی بولتے ہیں آخر یہ بھی تو کوئی نہ کوئی دلیل ہے نا بڑے بڑے چٹ ڈاڑیے وہ بیان کرتے ہیں گگے چولے والے سارے بے ایمان تو نہیں سارے جھوٹے تو نہیں ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں ان کی خرافات کے پیچھے اگر حق بھی لگ جائے تو حق کے پلے باقی کیا رہے گا بات تو وہی ہے یہ ساری چیزیں بے بنیاد ہیں اور حق وہ ہوتا ہے جس کی بنیاد ہوتی ہے اگر حق بھی ان کے خرافات اور گندے عقیدے کے پیچھے چل پڑے احواہم ان کی خواہشات کے پیچھے تو پھر ٹوٹ پھوٹ جائیں گے آسمان و زمین اور وہ جو کچھ ان کے اندر آئے بل اتائنا ہوں بے ذکر بل کے لائے ہم ان کے پاس ان کا اپنا مذکور ان کی اپنی حالت کا ذکر ہم کر رہے ہیں فہم ان ذکر مور یہ قرآن جو ہے یہ تو خود محمد الرسول اللہ کی اپنی قوم کے لیے نصیحت ہے ذکر بلکہ لے آئے ہم ان کے پاس بے ذکر انہیں کی نصیحت فہم ان ذکر اپنی نصیحت سے وہ اراد کر رہے ہیں بڑے بے ایمان ہے ذکر بھی تمہارا ہی ہے ذکر و کم تمہارا اپنا ذکر تمہاری تیری برادری کا ذکر ہے اپنی واض و نصیت والی کتاب کیونکہ ہم نے تو سپیشل بھیجا ہی قرآن کو اس لیے یہ ہے تاکہ ان کو نصیت ہو شیرتک الاقربین پہلے تو خود انہی کے لیے ذکر اور نصیت بنتی ہے یہ اپنے ذکر والی کتاب کو جٹھلا رہے ہیں خارجن نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے یہ جو نام اراد چلاتے ہیں ان سے پوچھے کوئی کیا آپ مانگتے ہیں ان سے کو خرچی خرچن کیا آپ ان سے کو خرچہ مانگ رہے ہیں فخرا جو رب کا خیر بس خرچہ دیا ہوا تیرے رب کا بہترین ہے وہ وہ خیر الرا اس جیسا کوئی رزق دینے والا نہیں ہے آپ تو بلا رہے ہیں ان کو سراط مستقیم کی طرف تاکہ وہ لوگ جو نہیں مانتے آخرت کو ان سرات لنا وہ سرات مستقیم سے الٹے پھرنے والے ہیں وہ اس طرف آنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں الٹے پھرنے والے ہیں آد الٹے لوٹنے والے ہیں ولا رحم نا شکوا اور اگر ہم رحمت کر دیں ان پر کھول دیں ان پر جو دکھ آیا ہوا ہے لجو تو جمے رہیں گے فی اپنی سرکشی میں یا مہون اس حال میں کہ وہ اندھے اور سرگردان ہو کے رہیں گے خدا کی قسم ہے پکڑا ہم نے ان کو عذاب کے ساتھ فمستکانو پس وہ ڈھیلے نہ ہوئے اپنے رب کے لیے اور نہ ہی انہوں نے گڑ گڑا ہٹ کی اکڑے رہے جس طرح مشرق کہتے ہیں مرنا آکڑ کے ہے چاہے جس طرح بھی ہو جائے اللہ فرماتے ہیں مشرق ایسا گندا ہوتا ہے نا مراد اکڑ اکڑ کے مر تو گئے مگر اللہ کے سامنے جھکے نہ توحید کے لیے انہوں نے اقرار پھر بھی نہ کیا آخرکار مر گئے تباہ و برباد ہو گئے حتی کہ جس وقت کھول دیتے ہیں اوپر ان کے دروازہ سخت عذاب والا ایزا ہم فی مبل سون اچانک دیکھتے ہیں کہ بیچ اس کے وہ بالکل ابلیس بن جاتے ہیں یعنی حیرت زدہ رہ جاتے ہیں بلاس کہتے ہیں حیران ہونے والے کو حیرت زدہ رہ جاتے ہیں دلیل اقلی وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے کانوں کو آنکھوں کو دل کو بہت کم شکر کرتے ہو وہی ذات ہے جس نے پھیلا دیا تم کو زمین میں اسی کی طرف لوٹا ہے, کٹھے کیے جاؤ گے وہی ذات ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے اسی کے قبضے میں آئے اختلاف رات کا بھی دن کا بھی کبھی چھوٹی کبھی بڑی افلا تا تم سمجھتے نہیں ہو کالو اور شکوا بلکہ بجائے سمجھنے کے دلائل سننے کے ساتھ بجائے اس کے نصیحت حاصل کرتے وہ کہنے لگے اسی طرح جس طرح پہلے کافروں نے کہا تھا کیا کہا تھا متنا کا جس وقت ہم مر جائیں گے ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں بوسیدہ کیا ہم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے آنا لمبوسون لقت وید خدا کی قسم ہے ہم بھی وعدہ دیے گئے کب کے وعدہ دیے جا رہے ہیں ہمارے باپ دادے کو بھی یہی وعدے دیے جا رہے تھے پہلے سے انہذا اللہ ساتین نہ کوئی اٹھایا جائے گا نہ کو قیامت ہے نہیں ہے یہ مگر صرف گپوٹیشن ہے پہلے لوگوں کی جو اس محمد نے رٹ رکھی ہے اور ہمارا دماغ سوزی کرتا ہے کل من العض و من ہا فرما دے کہ کس کا ملک ہے منف الرض جو زمین میں ہے وہ منفی اور جو اس کے اندر ہے اگر ہو تم جاننے والے مالک کون ہے تو کیا کہیں گے سیدول سارے کے سارا یہ مملوک اللہ کے ہیں تو پھر فرماؤ جب ساری مخلوق اللہ کی ملک مانتے ہو تو افلا تذکرون۔ پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے اچھا اور پوچھ مررب سماوات سب ورب الرض عرشے کون ہے ذمہ دار نفے نقصان کا سات آسمانوں میں اور کون ہے رب عرش عظیم کا کہیں گے یہ سارے کے سارے اللہ کے مملوک ہے تو فرماؤ افالا تب تک پھر حیا نہیں کرتے تقوی نہیں اختیار کرتے تو فرما مم ید ہی ملاقوت کل شین کون ذات ہے جس کے قبضے میں چابیاں اختیار کی ہیں ہر چیز کی ملکوت و کل شین چابیاں اختیار ہر چیز کا وہ, وہ خود پناہ دیتا ہے ولا اور نہیں پناہ دیا جاتا اوپر اس کے کسی کو ان تم تالمون اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ تو وہ کیا کہتے ہیں اللہ اگر پکڑ لے تو اس کا کوئی نہیں جو اس کو چھڑا لے اور اگر کوئی دوسرا پکڑ لے تو اللہ چھڑا سکتا ہے واقعی سکول تو پھر فرمافا تو سہارون پھر کہاں تم الٹے دھوکھے میں دیے جا رہے ہو تو سہرون کس فراڈ میں تم تباہ ہو رہے ہو سحر کا معنی فراڈ بھی ہوتا ہے بل اط نا بالحق زجر ثابت ہو گئی بات کہ بلکہ ہم تو آئے ہیں ان کے پاس حق بات لے کر وَإِنَّهُمْ لَقَاذِبُونَ وہی جھوٹے ہیں نہیں پکڑا اللہ نے کوئی بیٹا اور نہیں اس کے ساتھ کوئی الہ ہے اگر کوئی الہ ہوتا تو اس وقت البتا لے بھاگتا ہر الہا اپنی مخلوق کو وَلَا عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ اور چڑھائی کرتا بعض اپنے دوسرے باز پر کبھی اتفاق سے نہیں رہ سکتے تھے تو ثابت ہو گیا سبحان اللہ امَّا يَسِفُونَ پاک ہے شریکوں سے اللہ جس قسم کے ہو بیان کرتے ہیں کیوں پاک ہے عالم الغیب شہادت وہ غیب کے بھی جاننے والا ہے شہادت کے بھی جاننے والا ہے فتح اما یشر اور جس جن کو شریک کرتے ہیں ان سب سے اللہ کی ذات بلند ہے قرب اما توری مایو ادون چنے کے ساتھ گھن بھی پیس جایا کرتا ہے اس لیے اللہ کریم اپنے پیغمبر کو دعا سکھلا رہے ہیں کہ اے میرے اللہ رب, ما یو عدون اے رب میرے اگر دکھائے تو مجھے وہ عذاب جس عذاب کی دمکی دیے جا رہے ہیں یہ کافر لوگ تو پھر کیا کرنا رب چونکہ گون بھی دانے کے ساتھ پیس جاتا ہے چکی میں اس لیے میں دعا مانگ رہا ہوں فلا تجلنی فل قوم میں اگر تو اس لیے ان کو عذاب دے کہ مجھے دکھانا ہو تاکہ تیری آنکھ ٹھنڈی ہو جائے میرے پیغمبر اگر میرے دکھانے کے لیے ان کو عذاب دینا ہو تو پھر میری آرز یہ ہے کہ فلا تجالمی نہ بنا کو بیچ ایسی قوم کے جو ظالم ہیں کہیں مجھے بھی اس عذاب کا جھٹکا نہ لگنے پائے وہ انوریا کا اے میرے پیغمبر بات سن انا الا انور کا تاکہ ہم اوپر اس کے کہ دکھا دیں ہم تجھ کو وہ عذاب جو وعدہ دے رہے ہیں ان کو اس کی بھی قدرت ہے ہمیں قادر تو ہیں ہم کہ ہم آپ کو بچا بھی لیں اور آپ کو دکھا بھی دیں مگر بات یہ ہے اگر ہم نہ بھی دکھانا چاہیں نہ بھی جلدی عذاب دیں تو تیرا کام یہ ہے وہ یہ ہے طریقہ تبلیغ آپ تبلیغ اس طرح جاری رکھیں اے دفاع بلتی ہے یا آسان سی آتا کر مدافت کر بلتی اس طریقے کے ساتھ اس ڈنگ کے ساتھ جو ہے یا آسان جو آسان طریقے سے ہو بہترین طریقے سے اور کس کو دفع کر ستا برائی کو برائی کو جب دفع کرنا ہو احسن علا من اصل کا جو برائی کے ساتھ تیرے سامنے پیش آئے میرے پیغمبر تو اس کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آ یعنی وہ گالی نکالتا ہے تو تو اللہ کی توحید کی آیات پڑھنا شروع کر دے کیوں احسن الحدیث کتاب آسن حدیث یہی قرآن ہے اس لیے جب کوئی برائی کرے آپ آسن طریق سے کریں وہ برائی کے ساتھ پیش آ رہا ہے وہ گالی گلوچ نکال رہا ہے وہ گندے خیالات پیش کر رہا ہے آپ آسن طریق سے دفع کریں یعنی اللہ کی کتاب کی آیات توحید پڑھنا شروع کر دیں ہاں نہ ہم ہی خوب جانتے ہیں جو کو جو بیان کر رہے ہیں اور اگر آپ کی طبیعت میں کبھی تیزی آنے لگے آخر انسان ہونے کے حوالے سے آپ کو کبھی غصہ بھی آ جائے گا اگر کبھی خطرہ پڑ جائے کہ مجھے غصہ آ رہا ہے تو کیا کہنا وہ قربن ہم یہ تعویز آپ کو میں بتلا رہا ہوں اس تعویذ کی تلاوت کرنے سے آپ سے تمام شیاتی کے ہاتھ دور رہ جائیں گے کول ربے پوری امت کے علماء کا اجماع ہے کہ یہ تعویز ہے جو اللہ نے رسول اللہ کو بتایا پوری امت کے شراء حدیث مفسرین سب کا اجما ہے کوئی ایک بھی اس کے خلاف نہیں کوئی مولوی پیر آپ کو اگر کہے آپ اسے صرف یہی مانگے دلیل کہ اس آیت کے متعلق ایک مفسر یا ایک محدث دیکھا ہو جس نے اس کو تاویز نہ کہا ہو تاویز نہ کہا مگر یہ تاویز کس سے ہے کول سے ہے لکھ سے نہیں ہے تاویز کس سے ہے کل زبان سے کہنے کا نام تعویز ہے لکھنے والا بالکل کٹر مشرق کافر ہے اور لکھوانے والا بھی مشرق و کافر ہے کیونکہ قرآن کا سری منکر ہے قرآن اللہ کی کتاب پہ جو زیادتی کرتا ہے اللہ کی کتاب پہ زیادتی کرنے والا بالکل کافر ہے قرآن کہتا ہے کل کہو را قر رب عوض بکن حمزات الشیعاتین تو کہہ دے میرے پیغمبر رب اعظ و بے کا منہ ہم سیاتی میں پناہ مانگتا ہوں تیری تعویذ بناتا ہوں تجھ کو منہ ہم زیاتی ان وساوت سے جو شیتانی وسو سے ہوتے ہیں و اعوذ بك رب ان يحذرون و ساوست رہے در کنار اللہ میں تجھے تعویذ بناتا ہوں تیری پناہ ا تعویذ کا معنی ہوتا ہے پناہ میں آنا پناہ میں آتا ہوں اے میرے رب ا ان یحذرون کے شیطان میرے نزدیک بھی نہ ائے میرے نزدیک تک نہ ائیں شیاطین یہ یہ ہے تعویذ میرے پیغمبر اور محدثین کہتے ہیں من تاویزات نبویت شراہ بخاری کہتے ہیں من تاویزات نبوی یہ نبی علیہ السلام کے خاص تعویذوں میں سے تعویز ہے جو اللہ نے بتایا تھا کہ میرے پیغمبر آپ یہ تعویذ پڑھتے رہیے تعویذ پڑھنے کے لیے ہوتا ہے لکھنے کے لیے نہیں ہوتا قال رب حتا کے درمیان میں یہ نبی علیہ السلام کو تعریض بتانے کے بعد عبد اللہ نے راوی محمد بن نسا کا تحقیق ویسے آ جائے گی تعویزوں کی بھی تھوڑی تھوڑی ساری تحقیق آئے گی تمام مسئلے کی حتیٰ جس وقت آ پہنچے گی ان کے پاس موت کسی ایک کے پاس جب موت آتی ہے کال کال رب جی موت جب پہنچ رہی ہوتی ہے اس وقت کہتا ہے رب جی مر گیا نہیں ہوتا جب موت آ رہی ہوتی ہے اس وقت جب فرشتے اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جان اپنی نکال اخرجو انفو سکومل یوم تجھ عذاب الہ نکال اپنی جان کو یہ اس وقت کی بات ہے یہ نہیں کہ مرنے کے بعد اس کا واپس آتا نا واپس آنے کی ضرورت گنجائش نہیں کیوں جہنم میں اتنا سخت عذاب کے اندر ڈالا جاتا ہے کہ اسے دعا مانگنے کا وقفہ بھی نہیں ملتا ہوش بھی ٹکانے نہیں ہوتا جس وقت فرشتہ موت کا آ رہا ہے اس وقت یہ کہتا ہے کہ جب وہ کہتا نا کہ اپنی نکالو جلدی اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ خود نہیں نکال رہا مجھے کہہ رہا ہے فرشتہ کہ نکال جلدی کر اپنی جان کون نکالے اس وقت ڈرتا ہے نا کہ آج مجھے عذاب کے ساتھ پنج دیا جائے گا اس لیے اس وقت کہتا ہے رب جبر اللہ مجھے واپس جانے دے کیا مطلب مجھے موت ابھی نہ آئے میرا روح جو ہے ہن تک پہنچ چکا ہے نیچے بحال کر دے لالی آمل سالحا امید ہے کہ میں عمل کروں گا نیک بے وقوف تھا بچہ اب عمل نیک کیسے کرے گا عمل نیک تو ہوتا ہے جب ایمان ہو جب ایمان ہی نہیں ہے تو امل کیسے کرے گا لالی آمل لالی ہاں عمل سے مراد پتہ ہے کیا ہے لالی آمل سالح اب میں سالے کام کروں گا یعنی وہ کام کروں گا جن کا تعلق ایمان کے ساتھ ہوگا میں نے جو کام کیے ہیں ان کا تعلق ایمان سے قبروں پہ اچھار چاڑے قبروں پہ منتے مانے طویل استعمال کیے آگے لکھ کر دکانداری کی میں نے سارا گند کھایا یہ ایسے امال تھے ان کا تعلق ایمان کے ساتھ نہیں تھا اللہ اب مجھے واپس جانے دے میں وہ عمل کروں گا جن کا تعلق ایمان کے ساتھ ہوگا فیم ترک تو پیچھ اس کے جو میں چھوڑ چکا ہوں اب ضرور کروں گا میں نے تو یہ سنت کے کام سارے چھوڑ دیے تھے بدت کے کام سارے کیے تھے سنت کا کام جو ہے وہ عمل سالے ہے اللہ جواب دیں گے کلّا کلون کلّ ہر ہرگز نہیں اب کبھی واپس جانے کی گنجائش نہیں انہ کل او لوگو لوگوں سننے والوں صرف ایک یہ بول ہے جو وہ بول رہا ہے ورنہ اس کے بول کی قیمت کوئی نہیں ہوگی اہم برض خون ان کے سامنے اوٹ ہے علا یوم یو یہاں ورا کمانا سامنے ورا کما امامہم ان کے سامنے منورائم ان کے سامنے اوٹ ہے پردہ ہے اللہ میں اس وقت تک جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے فائدہ پھر پس جس وقت پھوکا جائے گا کرنا میں فلان صاحب نوم کوئی رشتے داریاں نہ ہوگی ان کے درمیان اس دن بلا سالون اور آپس میں کوئی بات کر نہیں سکیں گے فمان سکولت موازن ہو جس کے وزنی ہو گئے آمالنا میں طول میں ان کے فلا قومل وہی ہوں گے کامیاب اور جن کے ہلکے ہوں گے آمال نامے تول میں, میں فلا کلزین خرو موازین کس کی جمع ہے موزون کی جمع میزان تو اور موازین ہزاروں ترازو بن گئے نا موازین جمع موزون کی ہے تولے ہوئے آمال اس کو کہتے ہیں الادین خاصرو انسم یہی لوگ ہیں جو ٹوٹے میں ڈال دیا کسارے میں اپنی جانوں کو بھی جہنم کے ہمیشہ رہیں گے تلفا ہو بجوا و منار جلسا دے گی ان کے موہوں کو آگ ام فی کالے اور وہ اس جہنم میں بد شکلے ہوں گے بد شکلے سڑ سڑ کے بد شکلے ہو گئے ہوں گے ہاں جی الم تکن آیا تھی تو لال کیا نہیں کیا نہیں میری آیات پڑی جاتی تھی تم پر اور تھے تم ان کی تقسیب کرتے اس وقت فوقیں گے کہیں گے ربنا غالبت علینا اور رب غالب آ گئی اوپر ہمارے بد بخی ہماری اور تھے ہم قوم بالکل گمراہ رب ہمارے نکال اس جانم سے اگر ہم اب کی بار نکال دے اگر ہم دوبارہ لوٹ کے وہی شرک کریں پھر تو واقعی ہم ظالم ہیں لوگ کا لک سو اللہ فرمائے گا ایک سو کا فی در ایک سو فی چکھے چکھے اک سو چخے ہو وہ کائ اسی جہنم میں چخے ہو کے رہو یہ نہیں کہ یہاں سے نکل کے دوسری جگہ چلے جاؤ ایک صوفیہ اسی جہنم میں چکھے ہو ولا تکلمون اور میرے ساتھ بات بھی نہ کرو من بعدی پکی بات ہے کہ تھا ایک ٹولہ میرے بندوں سے وہ کہتے تھے اور اب میرے ایمان لائے ہم ہیں پس بخش دے ہمارے لیے گناہ اور مہربانی کرم پر تیرے جیسا کوئی مہربان بھی نہیں ہے فتح تم او کوڑی ہو مشرکو تم نے ان میرے بندوں کو مشغرہ پن بنا لیا تھا حتا ان سو کم ذکری حتا کہ ان کے وجودوں نے تم کو میری توحید سے بھی بے پرواہ کر دیا انہی پر مذاق اڑانے میں تم لگے رہے میری توحید کی طرف آنے کا خیال بھی تمہارے دل میں کبھی نہ آیا حتا ان سو کم ذکری حتا کہ بھلا دیا ان کے وجودوں نے تم کو ذکری میری توحید کا مسئلہ وَقُنْ تُمْ <تَضحكُون> اور تھے ان سے مزاق کیا کرتے تھے ہاسے بنایا کرتے تھے آج میں نے بھی جزا دی ان کو بیمار سا بارو بسبا بوس کے کہ انہوں نے تمہارے مسکرے پچائے برداشت کیے صبر کیے اللہ یقینی بات ہے کہ وہی لوگ کامیاب ہیں اعلی کم لب تم فل اللہ پوچھے گا دن قیامت کے مشرقین سے ہاں کم لبس تم فل زمین کے علاقے میں کتنی مدت ٹھہرے رہے ہو سنین کتنے سال ٹھہرے رہے ہو گنو بتاؤ کہیں گے لبسنا یومن او فصل العادین کہننے والے شمار کرنے والے فرشتوں سے سوال کر وہ تجھے بتائیں گے ہم تو اتنے گہرے عذاب کے اندر ہیں ہمیں تو اتنا ہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک دن یا آدھ پونا دن ٹھہرے رہے ہیں واق تم, تم ٹہرے تو تھوڑے ہی رہے کلیلن واقعی آج کے عذاب کی نسبت تم ٹھہرے تو واقعی تھوڑے رہے ہوبیس بستم اللہ, بس تم اللہ واقعی تم ٹھہرے تو رہے ہو مگر اللہ بیستم کلیلی لاؤ انکم کنتم تالمون کاش کے تاقیق تم حقیقت جانتے کہ تھوڑی رہنے میں ہم بڑے رہنے کو ترجیح دے دیں مگر تم نے اسی تھوڑے رہنے کو مقصود بنایا اگر تم چاہتے تھوڑے ایام رہ کر بھی تم آج کے دن کا سامان مہیا کر سکتے تھے اف ہس بھی کیا تم نے گمان کیا تھا کہ پکی بات ہے کہ ہم نے بنایا تم کو بے فائدہ نکما وہ ان کم الج اور تاکیق تم طرف ہماری نہیں لوٹ کے آؤ گے اب صورت کا خلاصہ فالک اللہ حق تالا بے نہایت ہے اللہ فتح بے نہایت ہے اللہ بلندیوں کے لحاظ سے جو مالک ہے حق سج کا لا اللہ رب الرشل کری اس لیے اس کے بغیر علاق کوئی نہیں کیونکہ وہ رب ہے ایسے تخت کا جو تخت بیا تعظیم و تقریب والا ہے مکرم تخت کا مماخر جو بھی بلت ہے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے علاقوں لاب رہ کوئی دلیل حجت نہیں ہے اس کے لیے بلا دلیل یوں بک بک کرتا ہے فلاں بھی داتا ہے فلاں بھی گاؤں پاک ہے فلاں بھی مشکل کشا ہے بغیر دلیل کے جو یوں کہتا ہے انما حساب ہو اندر پکی بات ہے اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے ان لا یو فلکا دونوں جہانوں میں کافر کبھی کامیاب نہیں ہوتے وہ انت خیر الراہمی اے پیغمبر تو آپ مغفرت طلب کر اپنے رب سے اور مہربانی بھی طلب کر اور یوں کہ انت خیر الراہمی کہ تیرے جیسا اور کوئی مہربان نہیں ہے